محمد محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام تمام ممبران اور باقی تمام باقی ممبران کو ہمارے سلسلے دراصل کتاب دعوت شریف میں سے چل رہا ہے اس میں آدرس نمبر پینتیس ہے آج جو ہے اس میں اذان کے بات ایک بات ہے نماز کے متعلق جو ہے حضور قلب کے بارے میں امیر کبیر سعید رحمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک حدیث مبارک بیان فرمایا ہے رسول الکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا لاسلاۃ اللہ بضور القلب تو بغیر حضور قلب کے نماز کامل نہیں نماز صحیح نہیں نماز نماز نہیں اس عبارت کے بارے میں مزید اس کتاب میں لکھتے ہیں اس لیے ہر نمازی کے لیے ضروری ہے کہ حت ایمان کان خضو اور خشو اور توجہ کے ساتھ نیت کرے اور نماز پر حضور قلب نماز کی جان کے مانن ہے بغیر حضور قلب پڑھی جانے والی نماز بے روح جسم کی مانن ہے یہ دعوت کی عبادت ہے تو اسی عبارت کی تھوڑی سی توجہ کرنا چاہتا ہوں اجانگر کہ حضور قلب کے حوالے سے چند آولوں کی مبارکہ نو تک پہنچا دو کیونکہ اللہ تبار و اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سرعی مومنون میں فرمایا بسم اللہ رحمٰن الحمد پت اہل مومن اللہ ہوں فی صلام خواش اون فرمائے بے شک کامیاب ہوا فلاح پایا مومنوں نے کون سے مومن جن کے اہم ترین ایک علامت یہ ہے کہ اللہ ہوں یعنی وہ مومن لوگ فی صلاطم جو اپنی نمازوں میں خواش اون خوشو کرتے ہیں آج یہ ہی کرتے ہیں یا اٹھارہواں پارہ کے جو ہے سل مومن کی پہلی اور دوسری آج ہے اس میں اللہ تعالی نے مومن کی نشانی یہ نہیں بتایا کہ وہ نماز پڑھتے نماز تو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن نماز تو مسلمان اور کافیر کی نشانی ہے ان گرامین جن پہ امبر نے فرمایا اسے عامر کا بین وادث اظہرۃ الملوم نے اگر فرمایا ہے کہ الحد الزیح بے نو بین یعنی وہ فرق یعنی ہاں جی? جو ہمارے اور کفار کے درمیان میں ہے وہ نماز ہے تو جو نماز پڑھتے ہیں فرمائے پیارے نبی نے وہ, وہ مسلمان کی نشانیں جو نماز بلا وجہ ترک کرتے ہیں hani بلا وجہ پانچ وقت کی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں فرمایے وہ مسلمان کے زمرے سے خارش ہو جاتے لہذا نماز جو ہے اس کو مومن نے تو نماز پڑھنا ہی پڑھنا ہے لیکن جو ہے مومن کی نماز وہ تو اسلام کے زمرے میں آنے کے لیے ضروری ہے لیکن مومن کی نشانی یہ فرمایا وہ نہ صرف نماز پڑھتے ہیں اور مومن کو فلاح کے علیہ نے صرف نماز پڑھنا کافی قرار نہیں دیا بلکہ فرمایا اللہ ذین صلاخاشوں وہ لوگ جو اپنی نماز میں خوشبو کرتے ہیں آجیزی کرتے ہیں تو عظیم اس آیت کو اور اسی مبارک امیر کبیر بھی جو حدیث مبارک نقل فرمائے اسی کے روشن میں تھوڑا سا آرائش جو ہے خوشبو نماز کے بارے میں آپ لوگوں کو بیان کروں تو یہ عبارت جو ہے ایک تو قرآن پاک کی آیت میں اللہ نے فرمایا مومن کے نشانی یہ فرمایا کہ وہ نہ صرف نماز نہیں پڑھتے بلکہ مومن کی کامیابی کے لیے جو ہے اس کے عملی ثبوت یہ فرمایا کہ قد المنوں بے شک مومن فلاح پایا الزینوں پھر صلاحت و کون سے مومن نے فلاح پایا اس مومن نے جس جو نماز میں آجزی کرتے ہیں. نماز میں خوضو خوشو سے نماز پیش آتے ہیں تو ایک تو یہ مبارک آیت ہے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سے مبارک ہے ان دونوں کو جوڑ کر جو ہے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ نماز کے اندر حضور قلب کتنی اہمیت ہے تو حضور قلب کے حوالے سے اسی حدیث کی جوابہ ہمارا اصل مقصد دعوت کے عبادتوں کی جس میں جو عادیث ہیں دعائیں ہیں ہاں جو مطالف ہیں ان کی توضی مقصد ہے پہلے سے عبارت کی توضیح کروں الحم اللہ صلاح بضورالقلم اس میں جو لا ہے عربی ادب کے لحاظ سے اس لا نفی جنس بولتے ہیں. یعنی مثلا جو ہے آپ جب اب عرب بولتے ہیں لا رجلن الف دار لا رجلن پڑھیں گے نا درپیش کے ساتھ تو اس کے مطلب یہ گھر میں ایک مرت نہیں ہے لا امراۃ الفتار گھر میں ایک خاتون نہیں، ہے. یہ مانا دیتا ہے لیکن جب لا راج اللہ لا کے ساتھ لام پہ زبر پڑے تو بھی اس لا کو لا نفی جنس بولتے ہیں جنس کے نفے ہو جاتے ہیں تو مطلب یہ بنتا ہے لا راج فدار دار یعنی گر جن سے مرد میں سے کوئی بھی نہیں ہے لا امرات فدار دار گر میں خواتین میں سے کوئی بھی نہیں ہے یعنی ایک مرد اور دو کی نفی نہیں ہے اس وہ صنف کے ہی نفی ہو جاتے ہیں تو اسی نوتے کو سامنا کر یہاں فرماتے ہیں حضور قلب کی اہمیت کو آپ یہاں سے جانے میں رضا گرامی فرماتے ہیں اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی آپ نے نماز پڑھ لی ہے آپ نے نماز پڑھ لیا ہے جی نماز پڑھنے کے باوجود آپ کے نماز کی حیثیت جو ہے جب اس میں حضور قلب شروع سے لے کر آخر تک بالکل نہیں ہے تو فرمایا آپ کی نماز کی حیثیت یہ بن جاتی ہے کوئی کہ آپ نے نماز پڑھا ہی نہیں ہاں نماز کی حیثیت یعنی یہ ہو جاتے گویا کہ آپ نے پڑھا ہی نہیں اس حد تک جو ہے حضور قلب کو اہمیت دے دیا اس لیے علماء نے فرمائی نماز تو پڑھا ہے یا پھر نے پڑھا ہی نہیں اس لیے علماء اس کی پھر تشریح یہی فرماتے ہیں یعنی نماز اس کی یہ جو نماز جو اس نے پڑھی یہ نماز نماز سے کامل نہیں پڑھائی یعنی یہ نماز نماز ناخص سے اس کے اندر ایک اہم ترین حصہ اس نے چھوڑ دیا اس وجہ سے اس کو نہ پڑھنے سے تہذیب دے دیا یعنی کیونکہ لا سلّہ تا نماز سے نماز نہیں یعنی اس کی نماز سے نہیں ہوا جن سے نماز سے اس نے کھڑا نہیں کیا کیوں اس لیے کہ علمامد کبیر علیہ رحمن نے ظاہرۃ الملک میں بھی آپ نے بیان فرمایا تفاشر میں بھی اس کی توجہ یہی آیا ہے فرمایا کہ لا سلاتا چکن نماز کے جو ہے آپ فرماتے ہیں اگر آپ رکو سجود قیام آخ ہم ان کو اگر آپ نماز کے جسم سے تجویز دے دیں تو نماز کی روح نماز کو نماز کے روح حضور قلب کو قرار دے دیا ہے ان تشویر کے طور پر نہیں اس کی اہمیت اس طرح اگر آپ تمام رخو سجود جھانجھے قیام ہم سورہ باقی ارکان کو اگر آپ نماز کے جو نو ارکان ہیں اس کو اگر آپ جسم نماز سے تجویز دے دیں تو اس کے پڑھنے سے جسم نماز نماز کا ساس سانچہ ڈانچہ تو کھڑا ہو جائے گا جیسے عمارت کا ڈانچہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن اس کے اندر جب حضور قلب نہیں ہوگا فرماتے ہیں تو وہ بیروح ہے کیونکہ حضور قلب کو روح سے ترجیح دے تو اگر ایک جسم آپ ڈھڑا کر لیں لیکن اس میں روح نہ ڈالیں تو کیا اس جسم کی کوئی اہمیت رہے گا تو نہیں رہے گا بس اسی طرح جو ہے نماز صاحب نے پڑھ لیا لیکن نماز کے اندر حضور قلب نہیں ہے حضور قلب جب نہیں ہے تو سمجھو اس نماز میں کوئی روح نہیں لالا تو روح جب نہیں ہے تو ایسے جو ہے صرف ڈانچا ہے ایک جسم آپ نے کھڑا کیا اس میں کوئی حرکات و سگن نہیں ہے ہاں جی وہ بالکل بے جان روح ہے <coughs> بے جان جسم ہے جس طرح بے جان جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور کسی کام کرنی کا ہے تو اسی طرح یہ مبارک حدیث ہمیں یہی سمجھاتا ہے کہ حضور قلب کے بغیر جو ہے ہماری نماز بے جان جسم کے مانند ہے اس سے آپ اندازہ کے جانے گرامی کہ حضور قلب کی نماز کے اندر کتنی اہمیت ہے تو حضور قلب جو ہے اس, اس کا کیا مطلب ہے طلما فرماتے ہیں حضور کا لبا جو ہے حضرہ یا حضور ہے حضرہ حضرال حضور اقلاح سے معنیٰغب نے لکھا ہے آنا موجود ہونا شریک کے جلسہ وغیرہ ہونا عدالت میں پیش ہونا یہ معنی لکھا تو یہاں مراد کیا ہے حضور قلعہ یہاں حاضر ہونے مراد یہاں حاضر ہونے مراد یہ کہ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اقدس میں اپنے دل کو جب اب نماز کے اندر ہے تو اپنے دل اور دماغ کو اللہ تعالیٰ کے حضور اقدس میں رکھنا کہ جی? اپنے دل کو توجہ کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں رکھنا اور نماز کے دوران کوئی اور بات ذہن اور دل میں آنے نہ دینا حضور قلب یہ مطلب ہے زہن گرامین ہم اگر ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھ لیں نماز پڑھتے وقت ہماری کیا حالت ہوتی ہے پہلے کے کی عالم کے کی ہمارے ذہن میں کوئی بات نہیں ہے ذہن بالکل خالی ہے لیکن جب شیطان جو جب آپ نماز میں داخل ہونے لگتے ہیں جو ہی آپ نے طبیعت احرام پلِ اللّہ و اکبر علم الحمر شروع کر دیا وہ ہاں جی ہر شاید جو بھی کام کرتے ہیں طب علموں کو جو ہے یونیورسٹیوں میں لے جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھمانے پھرانے لے جاتے ہیں ہاں علماء کو مسائل کی بحث و گفتگو میں ذہنی طور پر لے جاتے ہیں ہاں جی اور تاجروں کو اپنے حساب کتاب میں لے جاتے ہیں ہاں جی جیسے آج کل کچن والے ان کا اپنے کچن کے کی کاموں کی طرف ذہن لے جاتے ہیں اور جو ہے بفتاب میں موجود جو ہے حضرات کو اپنی دفتری کاموں کی طرف ذہنوں کو لے جاتے ہیں جو شخص اپنے جس کام میں مصروف رہتے ہیں دن میں انہی کاموں کی طرف آپ کو ذہن جوں ہی آپ نے اللہ اکبر پڑھ لیا ویسے آپ علم شریف بھی پڑھ رہے ہیں سورہ بھی پڑھ رہے ہیں کوئی بھی کر رہے ہیں سہرا بلال بھی, بھی پڑھ رہے ہیں عظیم بھی سب پڑھ رہے ہیں لیکن آپ کی توجہ آپ کے کی دل کسی اور دنیا میں ہے آپ کی توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے رب ضلجلال کی طرف نہیں ہے ہمیں نیاز نماز کے اندر اس کیفیت میں رہنے کا حکم آزاد اس کے لیے ہم کوشش کریں سب کوشش کریں تاکہ ہماری نماز کل ہمیں جو ہے نجات دہندہ ہو ہماری نماز ہمارے دستگیر ہو قلق عمد میں ہاں ہمارے ہاتھ پھگڑے کلخ عمد میں شہید بن جائے یہ نماز تو نماز وہ نماز ہمارے شبہات کریں گے جس کے اندر کچھ جان ہو روح ہو بے جان جسم تو دنیا میں بھی کسی کام کرنے تو کل خیامت میں بھی کسی کام کرنے ہے نگر لہٰذا نماز میں جب آپ داخل ہوتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے السلہ تو میرا نماز مومن کا معراج ہے تو میراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے عظیم مقام جو آپ کو حاصل ہوا مرتبہ وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ ہم کلامی کا جو مرتبہ ہے جو مرحلہ ہے وہ سب سے عام مرحلہ تھا تو اس لیے پیارے نبی نے جو ہے صرف خود نے معراج کے ہمیں بھی ایک معراج دے کے گیا کہ معراج کا آخری جو اہم ترین جو ہے سب سے معراج جس مقصد کے لابھ کرے گا آخری جو مرحلہ ہے سب سے عظیم مرتبہ مانا اللہ سے ہم کلامی کا مقام ہے ہانی جی فتدل فتح اللہ فق نہ ہاں جی تو اتنا نزدیک ہوا اتنے نزدیک تیر کمان سے بھی زیادہ نزدیک ہوا اور اللہ سے جو ہے حادث قدسیہ میں یا احمد یا احمد رسول اللہ کو کتنی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات بیان فرمایا حقائق بیان فرمایا تو وہ مقام رسالت معراج کے مقام پر آپ نے یہ معراش کے مقام نماز کے اندر حامی دے گیا تو عذین کے رامین منظان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا نا تو ہم ذہنی طور پر ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کر کاروباری آدمی کاروبار کو چند منٹ کے لئے ذہن سے باہر خالی کر کے علماء تو اپنے دینی مسائل کی گفتگو کو چند منٹ کے ذہن سے نکال کر دفتری بابو حضرات تو ابو ذہن نکال کر خواتین اپنے گھریلو کاموں کو ذہن سے نکال کر طالب علم اپنی کالج یونیورسٹی کے کاموں کو ذہن سے نکال کر یہ جو دو تین یا زیادہ زیادہ پانچ منٹ ہم فرض نمازوں کو پڑھنے کے اللہ کے میں حاضر ہو جاتے ہیں یہ پانچ منٹ ہماری پوری توجہ دل و جان کے ساتھ ہماری دماغ ہمارے دل ہماری پوری سوچ فکر نماز کے اندر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں اور جو اس میں نماز کے اندر جو کبھی اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کی ہاں جی کبریائی بیان ہوتی ہے کبھی اللہ تعالیٰ کے تسبیح اور تاہمیز ہوتی ہے اس کی ہاں اور کبھی نم اللہ تعالیٰ خوشبر حالم اللہ تعالیٰ سے ہم لدس بے دعا ہے اپنی وخیرتع اللہ سے مانا ہوتا ہے ہم ہاں باشش کے دعائیں مارتا اپنے نجات کی دعائیں مانا تو یہ ہم جتنی پوری توجہ سے مانگیں گے پوری حضور قلب سے اللہ کی درگاہ میں ہم حاضر ہوگا اتنا ہی ہمارے نماز کے اندر جان گا یہ نماز نماز مقبولا ہوگا ایزان اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ صرف ایک نماز کا ڈھانچہ ہے جس میں اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں کوشش کرتے حضور قلعہ مطلب کیا دل کو حاضر رہنا اب یعنی نماز کے دوران ہم نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کی جو کیفیت ہے بس اسی کیفیت کو میں رہنا ہے پیارے نبی نے ایک فرمایا المسلیون ربا نماز گزار اللہ سے سرگوشی کرتا ہے اللہ سے ہم کلام ہے نماز کے اندر تو اللہ سے سرگوشی اور ہم کلامی کی جو کیفیت ہے جو آپ کے اندر وہ محفوظ رہے اور نیت پر, پر کے تقبیر و احرام پڑھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک آپ کی پوری توجہ نماز کے اندر جو کچھ پڑھتے ہیں جو دعائیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تمجید کرتے ہیں تصویر پڑھتے ہیں اس کے عظمت کے کلمات پڑھتے ہیں اسی انہی کلمات کے معنی مفہوم کو جان کر انہی معنی مفہوم کو اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کرنا ہے ہاں اسی کلمات کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلامی کے اپنے اندر کیشت پیدا کرنا ہے انشاءاللہ اگر ہم کل کے داسوں میں آپ کو یہ بات ہے کوشش کروں گا اگر اللہ توفیق دے دے تو کہ بھائی الحمصورا پڑھتے ہوئے جب نا ہماری کیفیت کیا ہو اللہ؟ اس میں خوش ایسا ایسی ہے کہ اللہ آپ کو اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں. خوش اللہ آپ سے ہم کلام ہے خوش موقعوں پر آپ اللہ سے ہم کلام ہے کش کش کش کبھی آپ اللہ سے کچھ فرما ہیں کبھی اللہ آپ کو کچھ اپنی عظمت بیان کر اپنے جلال و جمال بیان کر رہے ہاں جی تو یہ حسنِ عالم شریف اللہ کے کلام ہے یا طرح سیدھی وضوانی ہے اللہ نے خود ہمیں بتایا ہاں جی عید قرآن کی آیت ہے اللہ اپنی معرفی خود کا کرے اس شرح کا آدھا اللہ کا ہے آدھا بندے کا ہے یا کا بدو بدویا کا نسعین سے نیچے بندے کا ہے مالکی اومن دین تک اللہ کا ہے ان کی فیتوں کا جاننے اور تو ہی ان شاء اللہ حضور القلب پیدا ہونے میں ہمیں مدد ملے گا تو یہاں فرمایا لا صلا اللہ بحضور القلب امیر کا بے فرمایا حضور قلب کے بغیر نماز نماز سے نہیں ہے ہاں جی ایک حدیث یہاں پر پیارے نبی سے آپ کو پوچھوں بات کروں آپ سے پوچھا گیا کہ حضور قلب سے کیا مراد ہے سیلاََََََََََ نَبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھا گیا فقیل اللہ آپ سے کہا گیا مل خوشو اے پیارے نبی نماز کے اندر خوشو سے کیا مراد ہے کالآ نماز کے اندر تواز یعنی آپ آپ کے آزا و میں غیر ضروری کوئی حرکات ہو سکنا نہ ہو آپ کے آنکھ کے لئے جو آداب بیان فرمایا ہے ہمیں یہ توازو یہ توازو سنا آپ کے نگاہ سزا گاہ رکو میں جائیں گے آپ کی نگاہ دونوں پیروں پر ہو سدے میں جائے دونوں نہ کے دونوں طرف ہو اور میں تو آپ کے دونوں گھنٹوں کے بیچ میں ہو اس کے علاوہ بالکل کمال آجیزی کے ذات آپ کی نگاہ بالکل یعنی آپ کی کیفیت یہ ہو کہ آپ ایک عظیم ذات کے درگاہ میں آپ سچ مجھ حاضر ہے ایک عظیم ذات ایک عظیم قدرت کے مالک کے سامنے جب انسان حاضر ہوتے ہیں اس کی کیا کیفیت ہے تو اسی کیفیت میں آپ بیٹھے پھر آگے وہ یکمل العبد اور یہ کہ بندہ متوجہ ہو جائیں بے قلب کل اپنی پوری دل و دماغ کے ساتھ اللہ ربی اللہ اللہ تعالی جو جل و شانو ہے اس کی طرف پوری دل و توجہ کے ساتھ متوجہ ہو یہ حضور قلب کے رسول اللہ نے تھوڑا سا مانا ہوں میں آگے ان